مسجد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر ایک میدان تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش کے لیے دعا فرمائی تھی کھڑے ہو کر اور نماز ادا کی تھی تو پھر اس کے بعد بادل آئے تھے تو اسی لیے اس کو مسجد غمامہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ مسجد بند ہوتی ہے لیکن بس ہم اس کی باہر سے زیارت کر سکتے ہیں اور بالکل مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر بہت ہی قریب یہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے